أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو كالذي مر على قرية وهي خاذية على عرشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فآباته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبست قال لبست يوما أو بعض يوم قال بل لبست مية عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن وانظر إلى حمالك وَأَلْقَى نَجْعَ عَلَيْكَ يَا تَلِينُ النَّاسَ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الله اكبر في اللہ تبارک و تعالی نے ایک دوسری مثال بیان فرمائی مرنے کے بعد اٹھنے پر اور وہ حضرت سیدنا اللہ عزیر اللہ نبینہ و علیہ ساتُ السلام کے متعلق کرنے کا کے قرآن کریم نے صرف مرہ واحد مذکر غائب کا ماضی کا سگڑا بیان فرما کر یہاں پر ان کا ذکر نہیں کیا حضرت سید اللہ عزیر علیہ ساط السلام کا مگر مفسرین کا اتفاق ہے کہ اس سے مراد حضرت سعید اللہ عزیر النبین و علیہ ساۃۃ السلام ہے ہوا یہ کہ حضرت وزیر علیہ ساۃ وسلام آپ فلسطین سے گزرنے لگے اپنی سواری پر گدھا آپ کی سواری تھی اس پر سوار ہیں آپ گزرنے لگے تو مسجد اقسف یہ جو علاقہ سارا فلسطین کا یہ فلسطین کی پوری بستی جو ہے یہ اجڑی پڑی تھی لوگ قتل ہوئے پڑے تھے بخت نثر ظالم بادشاہ تھا اس نے آ کر پورے علاقے کے لوگوں کو قتل کر دیا سب کو تباہ کر دیا کسی کو نہیں رہنے دیا بستی پوری گرا دی اور آگ لگا دی یہ یعنی اگر آپ فلسطین کی تاریخ کو دیکھیں تو اس کے ساتھ بہت بار ایسا ہوا ہے کبھی ظالم مصرا مسلط ہوتے رہے پھر کافر یہاں پر تھے تو اللہ تبارک نے تعالیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ یہاں جا کر حملہ کروں یہ پھر آ کے قابل ہوئے اس وقت کے بنی اسرائیل جو تھے کلمہ پڑھنے والے وہ اگر قابض ہوئے اللہ تعالیٰ نے انہیں تسلط دیا تو بعد میں ان پر ظالم حاکم آ گئے انہوں نے آکر ان کو جابر لوگ آ انہوں نے آکر ان کو مارا پیٹا وہاں سے وہاں سے پھر نکال دیا ان کو اس طرح کر کے بہت بار پھر کافر یہود السارہ قابض ہو گیا نصارہ قابض سے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جا کر چھڑوایا پھر جا کر یہ نصارہ قابض ہو گیا تو پھر اجلاد میں یوبی رحمہ اللہ نے ان کو نکالا وہاں سے تو پھر یہ ابھی جو لوزان کا جو مادہ ہوا تھا ان کا سلطنت عثمانیہ جس کے نتیجے میں ختم کی گئی اور نعوذ باللہ ثمٰ نعوذ باللہ مسلمان نام کلمہ پڑھنے والا ہے وہ چھوٹے بوٹے کمینہ اس نے مادہ کیا کہ آج کے بعد پوری دنیا کے اندر کہیں بھی اسلام کی حکومت قائم نہیں کریں گے یہ اس نے آپ دیکھے ہیں مواد لوزان کو اس میں یہی طے پایا تھا ان زلیوں نے لکھ لکھ کے دیا تھا کہ آج کے بعد ہم اسلام کی حکومت نام تک نہیں لیں گے ہم یہ اخلافت عثمانی ختم ہو گئی تو بس ختم ہو گئی تو اس کے بعد جا کے مسلمان جو علاقے تھے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے پورا ایک ہی ملک تھا دو دو حکومتیں تھیں ایک مغلیہ خاندان کی یہاں پہ بہادر شاہ ظفر تھے اور وہاں پہ سلطان عبدالحمید تھے تو اس کے سارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے عرب کو علیحدہ کر دیا پھر عرب کے کئی ٹکڑے کر دیے چھوٹے چھوٹے علاقوں میں جو اس وقت کے صوبے کہلاتے تھے ان کو ملکی جو ہے وہ ملکی ایک نوعیت کا درجہ دے کر اسے اور ان کو آپس میں دوسرے کا دشمن بنا دیا ان کو آپس میں لڑا دیا اور اپنا اسلحہ بیچا ان کو بھی اور ان کو بھی اپنی دال روٹی چلاتا رہا وہ امریکہ اور بدماخ جتنے بھی ہیں اس وقت کے آج بھی وہی ہیں تو اپنی دال روٹی چلانے کے لیے ان کو آپس میں لڑا دیا ہوں. تو آج بھی فلسطین جو ہے وہ مظلوم ہے آج بھی فلسطین پر ظلم ڈھائے جاتے ہیں رات دن وہاں پر مسلمان جو ہیں بیچارے ان کے گھروں کو جس کے گھر کو جیت چاہے ان کا عام سا یہودی بھی آگ لگا دیتا ہے کسی بھی مسلمان کو پکڑ کے چھوٹے چھوٹے بچے سات سات آٹھ, اٹھ سال کے بچے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں یہودیوں کی جیلوں میں قید ہیں بچے بے چھوٹ چارے چھوٹ چھوٹے بچے ہیں کون کو پوچھنے والا نہیں ہے کون کو رہا کروانے والا نہیں ہے ان کے لیے کوئی آواز بلند کرنے والا نہیں ہے وہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ جو مسلمانوں کی تحریکیں ہوتی ہیں ان میں بھی وہ مسل نام نہاد کلمہ پڑھنے والے لوگ وہ یہودیوں کے پٹھو بن کے ان میں داخل ہو جاتے ہیں بڑے عہدوں پہ چلے جاتے ہیں پھر اس تحریک کو بھی ہینگ کر لیتے ہیں اس کو بھی یہودیوں کے مفاد کے استعمال کرتے ہیں نظام یہاں تک پہنچ گیا ہے بیچاری عوام جو ہے وہ بیچاری مار خط رہتی ہے وہاں کا جو ابھی پیچھے کچھ عرصہ پہلے ایک حاکم مرا ہے اس کے اپنے گھر کے اندر کئی سو یہ ہوجڑے عورتیں تھیں بیویوں کے طور پہ ان کو رکھا ہوا تھا گھر میں گھر جی اور وہاں کا جو عیاش مسلمان ہیں جو جیسے ہمارے یہاں لبرل سیکولر بے دین لوگ ہی نے حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے اس طرح کے عیاش لوگ جو ہیں ان زریلوں نے کیا کیا ہے اپنے گھر کے اندر یہودیوں کو رکھا انہیں لا کر رکھا ان کے ساتھ نکاح کر لیا انہوں نے ان سے بچے پیدا ہو گئے اب وہ بچے جو ہیں وہ یہودی ہیں ظہری بات ہے جس نے زیادہ وقت دینا ہے بچے نے تو اسی کے دین کو قبول کر رہا ہے نا تو باپ جو ہے وہ سارا دن کام پہ تو ماں نے اسے یہودیت سکھائی اب یہ ایک مسئلہ نہیں ہے وہاں پر ہمارے ساتھ بہت سارے مسائل ہیں ہمارے جو خالص مسلمان ہیں وہاں پر وہ بچارے مظلوم ہیں وہ باہر کھاتے پھرتے اور یہ لوگ جو ہیں وہ جنہوں نے زمینیں بیچی تھی یہودیوں کو ہاں قریب لات لاتے کہاں تک لے آئے وہ بھی تو عیاشی تھے چار پیسے زیادہ دیکھے تو یہودی کو زمین بیچی کو غیرت بھی کسی چیز کا نام ہے حمیت بھی کسی چیز کا نام ہے یا نہیں وہ دفع ہوتے پرے دور مرتے تم تک آج تمہارے محلوں میں تو نہ گھستے آج تمہارے علاقوں میں تو نہ گھستے آج تمہارا پڑوسی بن کے یہودی تمہیں تکلیف تو نہ دیتا آج تمہیں عزیت سے دو چار تو نہ کرتا تو یہ بہت سارے اسباب ہیں آج ہمارے وہاں پر علیہ اسلام کے بہن بھائیوں کے مظلوم ہونے کے یہ ایسے نہیں وہ کہتے مکان ایسے نہیں ڈھہ جاتے پہلے نیچے سے دیواریں خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں دیواریں نیچے سے خراب ہو رہی ہیں بندہ توجہ نہ کرے ایک دم سے چھت نیچے آ گرے تو بعد میں بندہ کہے کہ جناب یہ تو ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو گیا یہ کیا نہیں ہوا یہ آپ کے ہاتھوں ہی ہوا ہے جب وہ نیچے سے دیواریں آپ کی گر رہی تھیں ڈھہ رہی تھی تو آپ نے اس وقت دیکھا کیوں نہیں تو پیار محترم بھائیو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بلکہ ہمارے مسلمانوں کو یہ سمجھنے کی توفیق دی جس دن نے یہ احساس ہو گیا یہودی اور نصرانی ان کا خیر خواہ نہیں ہے اسی دن مسلمان کھڑے ہو جائیں لیکن کریں کیا یہ جو ان کا دشمن ہے نا یہ اسی کو اپنا خیر خواہ سمجھتے ہیں اے؟ اے؟ وہ دہشت گرد بھی ہے وہ بدماش بھی ہے وہ سارا کچھ ہے اس کے باوجود اسے اپنا خیر خواہ جانتے ہیں اور ایک طرف مسلمان ہیں اسلام, اسلام ہے اسلام جہاد کا حکم دیتا ہے جہاد ان کو دہشت گردی لگتا ہے وہ یہاں پہ جہاد کی بات کر دیتا ہے وہ ان کو بدماش لگتا ہے وہ ان کو جناب ٹیررسٹ لگتا ہے جہاد ان کو ٹیررزم لگتا ہے بتائیں, بتائیں انہوں نے ایسا تو بدنام کیا ہے جس چیز نے مسلمانوں کے خون کو ان کی عزت کو ان کی ہر چیز کو بچانا تھا محفوظ رکھنا تھا یہ اسی کے مسلمان خود دشمن بن گئے ہیں تو بتائیں کیا انہیں یہ سمجھ آ رہی ہے کہ میرا دشمن کون ہے میرا خیر خواہ کون ہے ان کا خیر خواہ تو اسلام تھا آج یہ اسی کا دشمن بن گیا ان کا خیر ان کا دشمن یہود و نصارہ تھے یہ اسی کو اپنا خیر خواہ سمجھ رہے ہیں تو بتائیں پھر اس قوم سے کبھی بھی عذاب دور نہیں ہو سکتا وہ قوم اسی لائق ہے کہ وہ غلامی کی زندگی گزارے وہ ذلت کی زندگی گزارے وہ جناب جوتے کھاتی رہے اسے کو بچانے والا کو چھڑانے والا کوئی آ سکتا نہیں ہے آ, اللہ تبارک کو تعالی بہرحال بات یہ چل رہی تھی حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام آپ اپنی سواری پر جو گدھا مبارک ہے اس پہ سوار اور ایک پڑے تو عقیدہ جو ہوتا ہے نا عقیدہ یقین تو ہے جیسے میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں انبیاء کی شان برال بھرا ہوتی ہے سمجھانے کے لیے صرف فرض کر رہا ہوں جیسے مثال کے طور پر آپ کو کوئی بندہ کہے یار یہ بلال ٹاؤن کے ساتھ بلال ٹاؤن پڑتا ہے نا یہاں پہ ایک بندہ ہے وہ اپنے دانتوں کے ساتھ دس من وزن اٹھا لیتا ہے دس من وزن اٹھا لیتا ہے اور بتانے والے ہوں یہ حجی انصر صاحب یہ یا جناب عبد الغفور صاحب یہ بتا رہے ہوں آپ کو یہ یقین تو آ جائے گا یار یہ بندے کہہ رہے ہیں تو سچ کہہ رہے ہیں ہیں ان کی بات میں جھوٹ والی بات نہیں ہے لیکن تھوڑی سا خلجان ضرور رہے گا پریشانی ضرور رہے گی یا جب تک میں دیکھ ہی نہ لیتا تب تک یہ پریشانی سی رہے گی ہے یا نہیں آپ کو پتہ چلتا ہے پہلے کوئی جناب مشین تیار ہو گئی ہے وہ جناب ایسا ایسا کرتی ہے وہ اس میں ایسے ایسے فنکشن ہے اس میں وہ تو وہ کر دے تو وہ کر دے تو آپ بات تو مان جائیں گے اس کی ہے یا نہیں لیکن ایک طرح کی کیفیت جو ہے نا آپ کے دل میں پریشانی کی وہ ضرور رہے گی کہ اطمینان قلبی جو ہے وہ آپ کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو دیکھنا ضروری ہوگا کہ وہ میں دیکھ لوں ایک بار تو ہوا یہ کہ حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام جب وہ سبستی بستی کے پاس سے گزرے تو سارے لوگ ہی مرے پڑے تھے رب تبارک کو تعالیٰ بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ عز و جل مجھے یقین ہے تیرے کلام پر تیرے حکم پر کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہی اٹھنا اٹھنے, اٹھنے اس میں کوئی شک بڑی بات نہیں ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ اپنی آنکھوں سے ذرا دیکھوں نے کل بھی حاصل ہو جائے یعنی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے یہ جو پریشانی ہے نا تھوڑی سی یقین آنے کے بعد بھی یہ کیفیت ایک, ایک عیب والی نہیں ہے یہ انبیاء کو بھی لاحق ہوتی ہے آگے حضرت ابراہیم علیہ صاحب کا قصہ بھی یہی آ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا مولا مجھے یقین ہے کہ تو زندہ کرتا ہی مان ہے میرا تو زندہ کرے گا لیکن میں چاہتا ہوں دل بھی مطمئن ہو جائے میرا دل, دل بھی مطمئن ہو جائے دل کو بھی اطمینان آ جائے ذرا آنکھوں سے دیکھ لوں گا نا میں میرے سامنے ہوتا مجھے دکھائی دے گا تو مجھے یقین ہو جائے گا تو حضرت سلمہ علیہ ساط رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اردگزار ہوتے ہیں مولا اطمینان چاہیے اللہ و تبارک و تعالیٰ نے آپ دوپہر کے وقت چھاؤں کے نیچے درخت کے نیچے ٹھہرے حضرت عزیر علیہ السلام دوپہر کے وقت وہاں ٹھہرے آپ حضیر علیہ السلام تو سو گئے روٹی آپ نے ساتھ باندھی ہوئی تھی کسی برتن میں ڈالی ہوئی تھی پانی بھی ساتھ تھا کھانا سالان بھی تھا ساتھ تھا آپ نے وہ درخت کے ساتھ باندھی دیا اور خود لیٹ گئے گدے کو بھی باندھ دیا آپ لیٹ گئے اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر موت تاری کر دی عزیر علیہ السلام پر موتاری کر دی اور ساتھ آپ کو جو گدھا تھا اس پر بھی موتاری کر دی حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال پورا سو رہے موت کی حالت میں رہے سو سال کے بعد اللہ تعالی نے زندہ کیا اللہ تبارک و تعالی نے پوچھا حضرت عزیر سے کہ کتنی دیر سوئے رہے ہو کتنی دیر سو رہے ہو حضرت عزیر علیہ السلام عرض گزار ہوئے یا اللہ زجل میں یوم نوباد یوم ایک دن सोया ہوں گا یا پھر دن کا کچھ حصہ سویا گا ایک دن سویا ہوں گا پورا یا پھر حصہ سویا گا تو اللہ تبارک نے ارشا فرمایا میں کہ بل عام میں بلکہ تم تو سو سال پورے یہاں رہے ہو سو سال پورے یہاں رہے ہو تو اب یہاں پہ ضمن ایک بات کر رکھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے جو لوگ نوز بل منظالے کا انبیاء کرام علیہ صاحب السلام کی حیات کا بزخی حیات کا ان کی قبر کی زندگی کا انکار کرتے ہیں وہ انکار میں یہ دلیل بلاتے ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں حضرت علیہ السلام سو سال وہاں رہے ان کو موت آگیرہ قرآن میں فرما رہا ہے فہمات اللہ اللہ نے موت ان پر تاری کر دی سو سال بعد اٹھے تو انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا تو کہتے ہیں اس سے ثابت ہوا کہ امبیا کو بھی پتہ نہیں ہوتا قبروں میں جو پڑے۔ ہیں انہیں پھر کیسے پتہ ہوتا ہے ان کی بھی زندگی نہیں ہے وہ بھی موت تاری ہے ان پر نہ کچھ سننا نہ کچھ دیکھنا کچھ بھی نہیں ہے ان کے لیے ذالک یہ ایک ان کا ایسے سمجھیں کہ غلط نظریہ ہے یہ نظریہ درست ہے، نہیں یہ عقیدہ درست نہیں یہ انتہائی برا عقیدہ ہے انبیاء کرام علیہ مصعۃ السلام کے متعلق بلکہ اس کے مقابل بہت ساری آیات کریمہ اور بہت ساری احادیث مبارکہ اور امت کا اجماع موجود ہے ایک طرف دوسری طرف چند لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ مصعود کی برزخی حیات پر انہیں انکار ہے وہ کہتے ہیں نہیں جی دیکھیں رفتبار کو فرمایا حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں نو سال ان, ان پر تو موت بھی تاریخ نہیں ہوئی وہ تو لیٹے ہوئے تھے وہ تو سوئے تھے اللہ تعالی نے تین سو نو سال پورے وہ اتنے عرصہ تک ان پر نیند تاری رہی اور اتنے عرصے کے بعد وہ جاگے رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہاں وہ جب ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے ربت بارک وطالیہ نے تو نہیں فرمایا وہ انبیاء نہیں تھے وہ اولیاء اللہ کی جماعت تھی وہ آپس میں دوسرے سے باتیں کرنے لگے کہتے کہ کتنے دیر سوئے ہیں کیونکہ ان کے پاس جو پرانے سکے تھے تین سو نو سال پہلے جو اس وقت راج البق سکہ تھا وہ ان کے پاس پیسے تھے لیکن ایک دوسرے کو کہا کہ جاؤ بازار میں روٹی لے آؤ اچھی سی روٹی لانا وہ پیسے پرانے لے کے چل پڑے ہیں اس وقت وہ ظالم بادشاہ تھا وہ ظالم تھا ظلم کرتا تھا لوگوں کو دھکے سے کافر بناتا تھا اور یہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگے تھے تین سو نو سال تک غار میں رہے بیدار ہوئے تو گئے کھانا لینے کے لیے تو پیسے اب ان کے پاس پرونے مارکیٹ میں جب دکھا تو لوگوں نے کہا یہ بندے بڑے خطرناک ہیں جیلی سکے چلانا چاہتے ہیں, پرانے نوٹ پرانے پیسے جو ہیں وہ چلانا چاہتے ہیں اس طرح کر کے سو کے اٹھے روٹی لینے آئے مارکیٹ میں تو آپ ایسی بات ہے کیوں کر رہے ہیں تو یہ بات جو اب ہم ان سے پوچھتے ہیں بتائیں کیا وہ تو وہاں تو تم نے کہا کہ موت ہوئی ان پرسلام پر تو 100 سال جو ان پر, ان پر انہیں سال پورے کا پتہ ہی نہیں ہے تو لہذا انبیاء پر جو جو ہوتا تو یہاں جو کہ اولیا یہ مرے تھوڑی تھے نیند آئی تھی ان کی نیند جو ہے وہ تین سو نو سال تک نیند تاری رہی اٹھنے کے بعد بھی بندہ سارا کچھ بھول جاتا ہے بتائیں جو بندہ سویا ہوتا ہے کیا اسے کوئی پتہ نہیں چلتا اچھا یہاں پہ ایک بات ٹھہر کے ایک بات اور میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کریما کا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شریف ہے اور قرآن کریم میں بھی ہے یہ یا مبارکہ یہ مضمون جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں یہ مضمون قرآن의 قرآن의 قرآن کریم میں بھی ہے مگر حدیث باغ میں ذرا تفصیل ہے وہ کیا ہے کریما کا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا جب جنتی قبر میں جاتا ہے مومن بندہ کبر میں جاتا ہے تو اس کے لیے جنت میں جنت کے اندر ہی قبر کے اندر ہی جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور جنت کی نعمتیں اسے دکھائی جاتی ہیں اور جنت کی نعمتوں سے اسے لطف اندوز کروایا جاتا ہے اور یہاں سامنے میں جنت کی ہور جو ہے وہ جنت سے نکل کے اس جنتی کے پاس آ جاتی ہے اور اس نے اپنے گلے کے اندر ہار پہنا ہوتا ہے جنتی جو ہے وہ بہلانے کے لیے ایسے دیکھنے کے لیے ہاتھ لگاتا ہے وہ ہار ٹوٹ جاتا ہے ہار جب ٹوٹتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے پریشان نہ ہوں آپ میں اور آپ مل کے ان دانوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں موتیوں کو ہیروں کو آکل وہ کٹھے کر رہے ہوں گے یہ جناب قیامت کا اعلان ہو جائے گا جی؟ اور یہ جب قیامت میں یہ بندہ اور دوسری طرف وہ بندہ جو قبر کے اندر عذاب میں مقتلا رہا ہے جس کی قبر میں جہنم کی کھٹکی کھول دی گئی ہے اور جہنم کی بدبو تک اس کا عذاب اس پر چھوڑ دیا گیا ہے اور یہ دونوں بندے قیامت والدن جب یہ اٹھیں گے تو یہ کہیں گے کہ ہم تو قبر میں تھوڑی دیر ہی رہیں ہیں قبر میں تھوڑی دیر یہ تو قرآن کے مضمون ہے آگے یہ ابھی میں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے وہ کھڑے ہو کے بمباس نام مر مرکد نہ ہمیں کس نے اٹھا دیا ہمارے بستر سے ہم تو ابھی سوئے تھے تھوڑی دیر ہوئی تھی اب حالانکہ تھوڑی دیر ہوئی تھی آج تک جتنے بھی لوگ سوئے ہوئے قبروں میں ہزاروں سال ہو گئے پڑے ہوئے ہزاروں سال ہو گئے قبروں میں پڑے ہوئے ہیں ان کو اتنے عرصے سے پڑے ہوئے ہیں بتائیں وہ بھی اٹھ کے کہیں ہم تو ابھی لیٹے تھے ابھی قیامت مت آ جائے تو وہ کہیں گے ہم تو ابھی لیٹے تھے آج سے پانچ سال دس سال پہلے پاکستان بننے کے بعد جو لوگ بہت ہوئے وہ بھی کہ یہی یہ کہیں گے ہم تو ابھی سوئے تھے یعنی پوری مخلوق آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے یہی یہ کھڑے کہہ رہے ہوں گے ابھی سوئے تھے مطلب حالانکہ ان کے وقت میں ہی اتنا فرق آ رہا ہے پھر کھڑے ہو کے وہ کہہ رہے ہیں ہم تو ابھی سوئے تھے جنتی نیک بندہ جو ہے وہ وہاں پر جنت کے یعنی کہ مزے لے رہا ہے اور جہنوی جو ہے وہ وہاں پہ عذاب کے عذاب کی تکلیف سے دو چار ہے لیکن پھر بھی وہ دونوں یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ابھی گئے تھے تو ابھی باہر آ گئے ہے یا نہیں اچھا یہاں پہ بات روک کے میں ایک بات اور بتاتا ہوں یہ وہ بات آپ کے سامنے رکھنا جو میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ بیتتی ہے کہ نہیں آپ میں سے صحیح سے بندہ بابا جی کہتے ہیں دل دے ہاتھ رکھ کے صحیح سے داست صحیح صحیح بتائیں جو پچھلے وقت گزرے کو پتہ چلتا ہے کیسے گزر گئے پتہ چلتا میں حقیقت کیا رہا ہوں میں جب وہاں سے آیا تھا نا حاصل سے لاہور پڑھنے کے لیے وہاں ایک مولوی تھا بیچارا دیسی زین کا تھا تو اس کا زین بھی یہی تھا بس تقریر کر لے بندہ سور لگا لے چار پیسے اکٹھے کرے اور مزے کرے تو اس نے مجھے کہا کہ یار اتنا زیادہ علم میں نہ جانا آگے اپنی طرف سے وسیعت کر رہا خیر خائی کر رہا ہے پہ دو تین سال پڑھوں گا اتنے عرصے میں تقریر آئی جائے گی کرنی تو پھر میں چھوڑ دوں گا بس پھر پیسے کمائیں گے روٹی کھائیں گے دال روٹی چلائیں گے بس اچھا میں جب یہاں پہنچا لاہور میں تو ہماری شوال المکرم کو کلاس شروع ہوئی شواز القاد العاجم عحرم جب محرم. <سيح> محرم کا مہینہ آیا ہمارے شیخ العدیث <سيح> استاد صاحب مولانا محمد اسد قادری صاحب حافظ اللہ اللہ تعالیٰ ان کو برکت فرمائے ان سے یہ میں نے عدیث پاک سنی پہلی بار کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاع فرمایا آخر میں قیامت کے قریب وقت سے برکت ختم ہو جائے گی قیامت قریب وقت سے برکت ختم ہو جائے گی سال مہینوں کی طرح مہینے ہفتوں کی طرح ہفتے دنوں کی طرح اور دن جو ہیں وہ میں کہ وہ لمحات کی طرح بیتتے جائیں گے وقت میں کوئی برکت نہیں ہوگی یہ انہوں نے یہ حدیثی شریف سنائی تو میں نے نہ وہیں بیٹھ کے اسی وقت ذہن بنایا میں نے کہا وہ جو بات اس نے مجھے سمجھائی تھی وہ بات غلط ہے اب میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کا دین پڑھنا ہے اور پورا مکمل جو کورس ہے یعنی عالم بننا وہ میں بنوں گا یہ نہ ہو کہ وقت تو گزر جائے چھوڑنے کے بعد بھی وقت گزر جائے تین سال پڑھوں دو سال پڑھوں تو بعد کا جو وقت ہوگا پھر زنگی ساری میں کاش کہتا رہوں گا کاش جس کی زنگی میں داخل ہو جائے اس کے تو پھر حل ہی نہیں ہوتا تو میں نے کہا کہ اب میں نے پورا پڑھنا ہے اور رسول اللہ علیہ السلام کے دین کے خدمت کے لیے پڑھنا ہے اس پر میں نے یہ نیت کی اب آپ درہ خود بتائیں جو بھی وقت یعنی کہ وہ وقت وہ 8 سال وہ بھی بیٹھ گیا پھر میں 4 پانچ سال پڑھاتا رہا مدرسے میں درس نظامی کو وہ بھی ختم ہو گیا اس کے بعد میں نے مفتی کا کورس کیا وہ بھی ختم ہو گیا اور آج یہاں آیا ہوں میں سچی بات ہے لوگوں سے پوچھتا ہوں مجھے کتنا عرصہ ہو گیا مجھے کہتے ہیں تین چار سال پانچ سال ہو ہوں گے آپ کو یاد ہے کتنا عرصہ ہوا آٹھ نو سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا بتائیں کوئی پتا نہیں چلتا اس سے بھی زیادہ ہو گیا مجھے زیادہ لگتا ہے ٹھیک ہے نا تو بتائیں کوئی وقت بیتا آپ کو پتہ نہیں چل رہا تو آپ بتائیں کیا ہم مردہ ہیں ہم پہ ہی ہو گئی تو بیتا وقت تو کسی کو پتہ نہیں چلتا تو پھر ان کا نعوذ باللہ ان زلیوں کا یہ کہنا جو انبیاء اکرام علیہ مسعت السلام کی حیات کا انکار کرتے ہیں یا کریمہ لے کر کے کہ جناب دیکھیں جی وہ تو اگر انبیاء جو ہیں ان کی حیات ایسی ہوتی جو حیات برض ہی ہے تو پھر حزیر علیہ صحت السلام کو بھی پتہ ہوتا یہاں پہ ایک جواب تو پہلے میں سارا یہ جواب ہی ہے ان کا بیتا وقت یاد نہ رہے ہیں قبر میں پڑے لوگوں کی مثال دی اور دوسری مثالیں آپ کے سامنے بیان کیا کاف کی اور یہ بندے کا خود ذاتی مشاہدہ اور تجربہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا حضرت سیدنا عزیر علیہ سعود اسلام پہلی بات یہ ان کو جواب دے رہا ہوں میں حضرت عزیر علیہ ساد اسلام پر رب تبارک و نے جو موت تاریخ کی تھی نا وہ بہت ان کے لیے بطور امتحان تھی کیا تھی بطور امتحان تھی اور باقی رہی بات حضرات کرام علیہ مسعت السلام کا قبروں کے اندر زندہ ہونا کریما کا علیہ صاحب السلام خود ارشا پر مارتے ہیں مرارتب قبر موسی یو یا قبر ہی آکا سامنے جب میں مسجد اقساج جا رہا تھا میں کی رات تو میں ایک سرخ ٹیلے کے پاس ریت کا ٹیلہ اور جسے کہتے ہیں وہ ٹیلے کے پاس سے میں گزرا تو میں نے کیا دیکھا کہ موسا علیہ ساط السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں حضرت مصع السّلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں اور آک علیہ صاحب السلام کے دوسرا فرمان شریف یہ سنون میں عزیز شریف ہے آک علیہ السّلام علامیاء وحیاء فی قبور صلح میں حضرت عمبیا کرام علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور رقطبارک و تعالیٰ کی نمازیں پڑھتے ٹھیک ہے نا یہ تو بعض حادثی سے ہیں اور کریمہ کلیہ السلام میں کی رات کرام علیہ مسعت اسلام اپنے مزارات میں جا چکے ہیں آک علیہ السلام جب میرا صرف سہ میں گئے تو امبیاء کرام سارے کے سارے وہاں پہنچے نہیں پہنچے پہنچے ہیں. جب been, تو ثابت کیا ہوتا ہے وہ کچھ بھی یاد نہیں تھا کیا خیال ہے جب, جب وہاں سے قبروں سے اٹھ کر کے آئے تو کیا انہیں نماز کا طریقہ دوبارہ بتایا گیا تھا کہ نماز پڑھنے کا یہ طریقہ کہیں بتایا گیا اور مزے کی بات حیرانگی کی بات, آئی؟ بات آئی؟ یہ ہے ہم ان کو کہتے ہیں آپ میں ہم مر جائیں تو ہمارا غسل ہی غسل باقی نہیں رہتا ہے یا نہیں یہ رہتا ہے غسل غسل مرنے کے بعد دوبارہ کرنا کرانا پڑتا نا وہ غسل فرض ہے کرنا وہ بھی مرنے کے بعد غسل کرانا فرض ہے تو حضرات انبیاء کرام علیہ مسعد کے بارے میں جن کے بارے میں آکل سامنے شاع فرمایا وہ قبروں میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں ان کا تو وضو بھی نہیں ٹوٹا بھائی اللہ اکبر کتنی بڑی بات ہے ان کو تو وزو بھی نہیں ٹوٹا تو کیسی باتیں کرتے کہ کچھ پتہ نہیں ہوتا کیوں نہیں پتا ہوتا اور یہی وہ کریما کا صلی اللہ علیہ ساریا موجود تھے جب امی نے میرا ہاتھ پکڑا وہ صلاح پہ کھڑا کر دیا سارے نبیوں کو آکل علیہ نے نماز پڑھائی ہے وہ بھی کچھ ثابت کر دے کہ حضرت امبیا کرام علیہ وسط والی وزو قبر کے اندر ہے وضو قائم ہے قبر سے نکلے وہاں آئے تب بھی وضو قائم ہے صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشا فرماتی ہیں بڑی حدیث پاک آپ فرماتی ہیں کہ میں نے آکل شام کو دیکھا آکر صد السلام سوتے ہیں اور میں آواز سنتی تھی عقل شام کے مبارک خراٹوں کی آواز آتی تھی عقل شام کھڑے ہوتے نماز شروع کر دیتے نماز شروع کر دیتے میں نے عرض کیا حضور ہم تو سوتے ہیں تو وضو ختم ہو جاتا ہے یہ آپ کا کیا معاملہ ہے عقل سا تو سام نے فرمایا یہ وضو ٹوٹتا ہے بندے کا جب دل غفلت میں آ جائے تو پھر کہ ہماری انبیاء کی جو جماعت ہے میں ہم سوئے بھی ہوں تو ہمارا دل رب تعلیٰ کی طرح متوجہ ہوتا ہے کہ کب مالک کی باہی آ جائے تو میں جس کو ہر بھگ یہ دھڑکا رہے کہ کب مالک کی باہی آ جائے تو اس کا دل رب سے غافل ہی نہیں ہوا جب دل غافل نہیں ہوا تو اس کا وضو کیسے ٹوٹے گا یعنی یہ کریم آ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یعنی یہ کہ میں آپ کو تھوڑا سا توسیع کلام میں نے آپ کے سامنے کر دیا ہے مکمل حدیث پاک یہی ہے کہ آپ کے سامنے ہم ہم بھی کرام علیہ مصع کی جماعت جو ہے جب ہم سوتے ہیں تو ہمارا وضو نہیں ٹوٹتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اب یہ یعنی ہے مبارکہ کا آی مربع کا ترجمہ دیکھیں اللہ تعالی نے ارشاد یا پھر وہ بندہ جو ایک بستی کے پاس سے گزرا وہ یا خاویۃ علی وہ جو اپنی چھت پر ڈھائی پڑی تھی یعنی چھت بھی اس کی ڈھہ گئی تھی دیواریں اس کی ملی میٹ ہو گئی تھی ہر چیز گرا دی گئی لوگوں کو قتل کر دیا گیا باقی چیزیں جو جلنے والی تھی ان کو جلا دیا گیا تو قال انہ یحی تو وہ وہی کھڑا ہو کے کہ کہنے لگا ان یحی ہاذه اللہ بعد اس نے کہا میرا اللہ کیسے زندہ کرے گا ان کو وہ ہوگی بشارت رب نے تیرے گھر میں بیٹا پیدا ہوگا اب کے مولا کیسے پیدا ہوگا میں بوڑھا ہوں جوان ہو جاؤں گا میری بیوی بوڑھی ہے وہ جوان ہو جائے گی؟ یا پھر مجھے کو نیا نکاح کرنا پڑے گا کیا ہو کیسے ہوگا وہ کیفیت سے سوال ہوا کیفیت کے متعلق سوال ہوا یہ نہیں کہ نعوذ بلا نے رفت بار کو اتارا قدرت پر انکار تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے تو وہ موسمی بیت گیا نہ نہ نہ رفت بار کو اتارنے ارشا فرمایا کہ انہوں نے عرض کی ان یحیی ہا ذہ اللہ بعد موتھا کیسے اللہ تبارک و تعالی ان کو مرنے کے بعد زندہ کرے گا اللہ تبارک و تعالی نے پھر کیا فاماتہ اللہ مئات عام ثم بعثا اللہ تعالی نے انہیں سو سال پورے مودی ثم بعثا پھر انہیں زندہ کر دیا تو قال اللہ تعالیٰ نے کم لبس میں ازیر بتا تو صحیح کتنی دیر سویا رہا ہے تم ہیں اے میرے ازیر بتائیں کتنی دیر سوئے رہے ہیں آپ آپ نے پتا کیا عرض کی لبس تو یوم نوباد یوم مولا میں ایک دن سویا رہا ہوں یا ایک دن کا کچھ حصہ سوئے رہا ہوں ہاں بس تنے सोया ہوں گا۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا بل لبست میا تا عام فنزور الا طعامک و شرابک لم يتسنا اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا, فرمایا, فرمایا کہ تو سو سال پورے सोया رہا ہے۔ تو پھر تو اپنا کھانا دیکھ و شراب کا اور اپنا پانی دیکھ شراب کا معنی یہاں پانی ہے وہ والی شراب نہیں ہے۔ اپنا کھانا دیکھ اور پانی دیکھ لم يتسنا ان پر باسی پنہ طاری بھی نہیں ہوا۔ کھانا پانی وہ باسی ہوئے۔ حیران کن بات ہے آپ بتائیں کسی کے پاس جانور و قربانی کے جانور آتے رہتے ہیں شاید اتنا جلدی نہ آیا ہمارے محلے میں تو وہ سبزی والے لاتے ہیں قربانی کا جانور باہر باندھیں پوری رات کھڑ رہے اور سالن بنا ہوا صبح کا وہ باہر رکھ دیں ایسے کیا خیال ہے صبح تک جانور ختم ہو جائے گا یا سالن سالن ختم ہو جائے گا اس کا مطلب یہ جانور کی زندگی زیادہ ہے اور سالن کی زندگی وہ غم ہے وہ تھوڑی زندگی ہوتی ہے اگر وہ سالن جو بنا ہوا ہے جس کو ہماری محنت شامل ہو گئی ہے وہ جلدی برباد ہو رہا ہے وہی اگر قدو کو کدو شریف خود ہی پڑا ہوتا اتنا جلدی وہ بھی ناراض نہ ہوتا گنگلو اور مولیاں پڑی ہوتی ہیں وہ بھی ناراض نہ ہوتی اتنی جلدی جتنا جلدی ہماری محنت نے اسے ضائع کر دیا ہے رب تبارک کو نے ان سے فرمایا میں کہ اپنا کھانا اور پانی دیکھے لمبے تسنہ ان کو کچھ بھی نہیں ہوا جیسے رکھا تھا وہی کیفیت ہے ان پر کھانے پر بھی اور پانی پر بھی اور اب تعالیٰ نے میں الہی مارے کا ذرا اپنا گدھا بھی دیکھیں ذرا اپنا گدھا بھی دیکھے اور رب تبارک تعالیٰ نے وہ گدھا آپ نے دیکھا تو آپ حیران ہو گئے کھانا پانی ویسے کا ویسا ہے یقین ہو گیا آپ کو کہ میں ابھی بھی سویاں جب گدھے کو دیکھا تو اس کے بال علیحدہ پڑے ہوئے ہیں اڑ رہے ہیں اور ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں بس اور کچھ ہے ہی نہیں ہڈیاں چمک رہی ہیں سفید ہوئی پڑی ہیں چمک رہی ہیں مطلب کچھ بھی نہیں رہا ان پر یا سو سال جو پیٹ گئے تو کیا رہنا تھا ان پر ہڈیاں پڑی ہوئی وہ بھی مالک نے اپنی قدرت کے تات انہیں بھی رکھا ہوا تھا اگر نا آپ کو پتا ہڈیاں بھی جلدی ضائع ہو جاتی ہیں یہ صرف ان کو دکھانے کے لیے تو وہ ہڈیاں ویسے پڑی ہوئی ہیں حضرت عزیر علیہ السلام کو لیے نشانی بنا دیا ہے ہم نے تجھے لوگوں کے لیے نشانی بنا, نشانی بنا دی نشانی کیسے بنے اللہ اکبر حیرانگی ہوگی آپ کو بھی حضرت عزیر علیہ السلام جب وہاں سے اٹھ کے اپنے علاقے میں پہنچے نا جی وہاں آ کے آپ کا پوتا آپ سے بڑا ہو گیا تھا آپ کی تو عمر مبارک جہاں تھی وہیں ٹھہر گئی جسم کی ہے کیفیت جہاں تھی وہیں ٹھہر گئی آپ آئے تو آپ کا بیٹا آپ سے بڑا ہو چکا ہے اور آپ کا پوتا بھی آپ سے بڑا ہو چکا ہے بتائیں کتنی حیران کون بات ہے اگر آپ وہاں جب جا رہے ہیں تو سو سال پچھلے بڑے ہو گئے آپ وہیں کے وہیں تو بتائیں جو پہلے کوئی تیس سال چھوٹا تھا آپ سے تو وہ سو سال بیتنے پر کتنا بڑا ہو گیا ستر سال بڑا ہو گیا تو اب یہ یعنی کہ ایسا معاملہ ہوا کہ سارے لوگ ہی حیران ہیں مان نہیں رہے اس وقت حضرت سعید اللہ نبینا نبینہ علی صدلام پر نازل ہونے والی کتاب شریف تورات جو ہے وہ ایک مائی صحبہ بوڑھی وہاں رہتی تھی انہوں نے کہا کہ میں پہچانتی ہوں ازیر کون ہے انہوں نے کہا ہاں بتائیں ماں نشانی بتائیں انہوں نے کہا ازیر جو تھے نا وہ تورات کے پورے کے پورے حافظ تھے اس نے کہا پھر اب تورات کہاں سے لائیں فلاں جگہ پہ تورات پڑی ہے وہ کہیں دفن کی ہوئی تھی وہ بھی اس کی عبارت ہوگی پہلے صفحے سے لے کر آخر تک آپ نے ساری دی سب کو یقین ہوگا کہ یہ وہی علیہ السلام سارے لوگ ہی تھے کہ علیہ اتنا بندہ بھی سو سال بعد ایک بندہ آ جائے اور دعویٰ کر دے کہ میں ازیر ہوں گھر میں داخل ہوئے تو لوگوں نے پکڑ لیا آپ کو کہ آپ کیسے جی؟ میں, میں تو تمہارے گھر کا مالک میں تو ادھر فلاں فلاں میرا بیٹا فلاں میرا سارے جی دیکھیں ہم نے جی ان کے سوال کا جواب ہو رہا ہے اب انہیں اطمینان کل بھی دلایا جا رہا ہے حضرت سعید علیہ السلام کو ربط علام میں آپ دیکھیں ہڑیوں کی طرف وہ کہ جو ہڑیاں تھیں کئے فن سے زہا سمنقس دیکھیں ہم کیسے ان پر ان کو اٹھاتے ہیں سمن سوہ لحمہ اور کیسے جوڑتے ہیں ان کو اور کیسے ہم ان پر گوشت رہتے ہیں رب تبارک و نے صرف حکم دیا تو ساتھ ہی ساتھ اس گدھے پر جناب گوش چڑھ گیا چربی چڑھ گئی گوش چڑھ گیا انتری ونتریاں سارا کچھ پورا پیک ہو گیا اندر سے اوپر سے جناب اس کے کھال چڑھ گئی تو گدھا کھڑا ہو کے بولنے لگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لہو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشا فرمایا جب واضح ہو گیا نا ازار علیہ السلام کے لیے کہ ایسے زندہ ہونا ہے ایسے زندہ ہو جانا ہے سب نے کیا والے دن تو پتہ کیا آپ کی زبان مبارکہ سے نکلا اللہ اکبر کالا کہنے لگے ان اللہ قدیر مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے میرا اللہ ہر چیز پر ہے قدرت رکھنے والا ہے یہاں یہ بات ایسے صرف ضیافت طباء کے لیے عرض کرتا ہوں وہاں عزیر علیہ السلام تشریف اور ماں ہے موت تاری ہو گئی جسم پورا سلامت سلامت لکھ لیتے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں مٹی میں گدھے ملتے ہیں نہ تو برف رکھنی پڑتی ہے اس کے ساتھ یا نہیں یہ برف والے کسی سرد خانے میں جا کے اسے جمع کروانا پڑتا ہے کہ اسے یہاں پہ رکھ لو اور ہزاروں روپیہ دینا پڑتا ہے تب جا کے بندہ وہاں محفوظ رہتا ہے لیکن قربان جائیں یار سو سال میں کتنے موسم آئے ہوئے سو سال میں کتنے موسم آئے ہوں گے جو ربت بارک و تعالیٰ نبی کے کھانے کو ضائع نہیں ہونے دیتا کہ میرے نبی نے اٹھنے ہے تو اسے بھوک لگنی ہے کھانا کھانا ہے تو وہ ربت بارک وطالعہ اپنے نبی کو ضائع جب ربت بارک و تالا بنی اسرائیل کے نبی کو ضائع نہیں ہونے دیتا ان کے جسم مبارک پر نہ ان کے کپڑے میں لے ہوں اللہ اکبر نہ ان کے کپڑے میں لے ہوں، نہ ان کے جسم کی کیفیت بدلے ان کی جوانیاں تو جوانی ہی رہی جس جس کیفیت میں سوئے اسی کیفیت میں کھڑے ہوئے تو بتائیں تو امام الانبیاء علیہ السلام کا شان اور مقام کتنا ہے اللہ ان کے بارے میں ایسی باتیں کرنا نا نا نا, نا،, نا،, نا، یہ بات کوئی بھی, کوئی, بھی،, کوئی, بھی، کوئی قلب سلیم رکھنے والا بندہ نہیں مان سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق تھا